وَنطخی وَنطخی> <متحل> <جو بھی بیلک ملتا> <سطور> اللہ تعالی س... کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے, اس کے سے، اس کے شرارتوں سے اور اس کی جھاڑ پھونک جادو وغیرہ سے <متحل> <متحل> <machan> <Laban> من ہم اندا انزلنا الیکل کتاب اب الحق یقیناً ہم نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ بینا ناصبیما اراک اللہ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے ناقسیمہ اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے نہ ہو جائیں دین شریت اس کے مطابق فیصلہ کرے وسط انہ کانا غفور اور رہیم اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی نہایت مہربان اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے وَلَا تُجادل عَنِ اور ان لوگوں کی خاطر یا ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجئے جو اپنے جانوں سے خیالت کرتے ہیں ان انب من قانا یقین یقینا اللہ تعالی ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اثیمہ اثیمہ اثیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا اس شخص سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ خیانت کرنے والا اور سخت گناہگار ہو گناہ من الناس وہ لوگوں سے چھپتے ہیں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں ولا ولاسفون من اللہ اور اللہ سے چھپاؤ نہیں کرتے وہ قول حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ایسا مشورہ کرتے ہیں رات کے وقت ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر اللہ تعالی راضی نہیں ہوتا وقال اللہ بما عمل و اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو گھیرنے والا ہے دروازہ یعنی کہ کافر لوگ اللہ تعالی کی بغاوت اور نافرمانی اور اسلام دشمنی کی میٹنگیں کرتے ہیں رات کو بیٹھ کر لوگوں سے تو چھپ کے کرتے ہیں اللہ تعالی سے تو نہیں چھپ سکتے ہا انتم اولائی خبردار تم وہی ہو جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا تم نے جھگڑا کیا ہے ان کی خاطر دنیاوی زندگی میں فَمَنْ يُجَادِدُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو اللہ سے قیامت کے دن ان کے بارے میں ان کی خاطر جھگڑا کون کرے گا اَمَّنْ ام يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا یا ان پر کون وکیل ہوگا پم او الفسا اور جو شخص برا کام کر لے یا اپنے گا بہت بخشنے والا نہایت مہربان پم یکسبن انما یکسب ہو اعلی نفسی ہی اور جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ہی گناہ کماتا ہے اور وکان اللہ علیمن حکیم اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے اور جو کوئی بھی خطا یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بہت بڑے بہتان اور شریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تجھ پر نہ ہوتی لحمد کا تو ایک گروہ نے یہ ارادہ کیا تھا ان میں سے کہ وہ تجھ کو گمراہ کر دیں اللہ انفوسا ہوں حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے وما يضرونك من شيء اور اپ کو کچھ بھیز نقصان نہیں پہنچا سکتے وانزل الله عليك الكتاب والحكمه اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے وعلمك ما لم تكن تعلم اور اپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو اپ نہیں جانتے تھے وكان فضل الله عليك عظيما اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ لا خير في من نجواهم ان کی ارض اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا اصلاح کروانے کا حکم دے ومن يفعل ذلك ابتغاء امره وات اللہ اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا مندی تلاش کرتے ہوئے اللہ کی رضا مندی کی خاطر کرتا ہے تو عن قریب ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع اور جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی یعنی ہدایت کے اپنے لیے واضح ہو جانے کے باوجود وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اور ممنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے نولی ہی ما تولا تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر گیا ہے وہ ہی جہنم اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے وہ سعت مسیرہ اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے ان اللہ لافرا کا بھی وفر مادی کال یقینا اللہ تعالی اپنے ساتھ شرک کرنا شرک کرنے کو معاف نہیں کرتا اور اس کے سوا جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے وبائی یہ شرک اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے فقب اللہ وعیدہ تو وہ گمراہ ہو گیا ہے دور کی گمراہی یا وہ بہت دور بھٹک گیا ہے اللہ انا تھا وہ اللہ کے سوا صرف مؤنثوں کو ہی پکارتے ہیں وہ دکھا اللہ شیت پان بری اور وہ شیطان سرکش کو ہی پکارتے ہیں آج بھی لوگ جتنے یہ درباروں پہ جاتے ہیں یہ ساری مؤنسے ہیں نار کوئی بھی نہیں کہتے ہیں فلانی سرکار کسی نے فلانا سرکار بھی سنا کبھی جی امام بری سرکار فلانی سرکار وہ داتا کا دربار کہتے ہیں نا تو داتا کا دربار کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ سرکار وہ بونس ہی ہے تو اسی طرح جو یہ مشرق لوگ تھے انہوں نے بھی بونسیں بنائی ہوئی تھی مثلا اللہ کی مونس انہوں نے بنائی لات منان من اللہ کا نام ہے اس کی مونس بنائی منات اسی طرح عزا یعنی کہ یہ نام سارے مسوں والے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو بھی پکارتا ہے حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت ہے اللہ شاہ وہ صرف سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں لعنہ الله اللہ نے اس پر لعنت کی وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا اور اس, وہ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ پکڑوں گا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَالْبَتَّهُنْ کو ضرور گمراہ کروں گا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور یقیناً انہیں ضرور آرزو میں خواہشات دلاؤں گا وَلَأَامُرَنَّهُمْ اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا فلا کن آلان النعام تو وہ ضرور چوپاؤں کے کان کاٹیں گے والا میں البتہ ضرور ان کو حکم دوں گا فلاح اللہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے ہم شیطالا ولیم اللہ اور جس نے شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنا لیا فقر خسر خاص رسرانہ تو وہ یقیناً خسارے میں چلا گیا واضح ترین خسارے میں واضح گھاٹے میں تو یہ شیطان نے قسمیں اٹھا کے اللہ کے سامنے یہ کہا تھا جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو کہا کہ میں ان کو بنی آدم کو گمراہ کروں گا اور ان کو راہ راست سے ہٹا دوں گا اور یہ اللہ کے سامنے اس نے کہا تھا کہ انہیں خواہشات دلاؤں گا میں نے حکم دوں گا یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے اللہ کی مخلوق کو تبدیل کریں گے تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں اب تو ایستا ایستا خیر لوگوں کو شعور آتا جا رہا ہے یہ کام کافی گھٹ گیا ہے مسلمانوں میں باقی ہندو وغیرہ یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں کہ جانوروں کے کان کو کاٹ کے یا جانور کے کان میں کوئی کڑا وغیرہ اس طرح کی چیز ڈال کے یہ علامت ہوتی ہے اور پھر اس کو غیر اللہ کے نام پر درباروں پر بتوں کے نام پر لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ جہاں مرضی گھومتی رہے کئی لوگوں نے گائے چھوڑی ہوتی ہے اور گائے کے گلے میں وہ ڈالے ہوتے ہیں کپڑے سے کچھ وہ ہم بھی پہلے چھوٹے ہوتے دیکھتے تھے ادھر ہمارے گلی محلوں میں بھی اس طرح جی گائے کسی نے چھوڑی ہوئی ہے تو اب تو بہت کم ہو گیا اب تو یہ سلسلہ بہت کم ہو گیا ہے ہاں ہاں اس نے بہلت مانگی نہ مجھے بہلت دی جائے اللہ نے اللہ کی عزت کی وہ آگے آ جائے گی عزتی کالا مجمعین اللہ تیری عزت کی قسم کہا تھا اور پھر اسی طرح فلائی رخلک کہ <قلع> اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے یہ اس کو بدلیں گے یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کا کام کئی پیمانوں پر ہو رہا ہے اچھا شیطان شیطان نہ ہوتا پوری دنیا نہیں سارا اس سے پہلے بھی شر تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد یہ آیا نا نہیں تھی اس سے پہلے بھی جنات تھے انہوں نے فساد بھی با ہوا تھا تو یہ تو بڑا نیک پاک تھا اس کو تو اوپر بلا لیا گیا تھا اور آپ نے پڑھا پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا بلکہ ابھی ارادہ اظاہر کیا تو انہوں نے کہا زمین میں جو مخلوق بھی جاتی فساد ہی کرتی ہے یہ بھی جائیں گے فساد ہی کریں یہ یہ کرتے ہیں اس گے یہ بتا تو رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنا یہ کئی پیمانوں پر یہ کام ہو رہا ہے یہ جو نش بندی ہے یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے جانوروں کو جو خصی کیا جاتا ہے یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے اور نبی رسلاۃ والسلام کو غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جانور اپنا یہ خچر پیدا کرنے کے بارے میں یہ بھی تخلیق کے اندر تبدیلی ہے تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو بے علم ہیں جاہل نہیں جانتے یعنی کہ یہ بھی تخلیق کے اندر تبدیلی ہے جانوروں کو خصی کروانا بھی شر ممنوع ہے اسی طرح یہ خچر پیدا کرنا شر منع ہے لوگ کر رہے ہیں اور اسی طرح اور بھی کئی ایک کام ہے اب تو یہ جدید دور کے اندر یہ جو جینیٹکلی موڈیفائڈ جو اشیاء ہیں جنیاتی تبدیلی جن میں کی جاتی ہے اب یہ کیا ہے یہ سارا کچھ اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی ہے اب مثال کے طور پر یہ ٹماٹر آپ دیکھتے ہیں سرخ سرخ اس کے اندر اتنی سرخی کدھر سے آ گئی حالانکہ طبی طور پر ٹماٹر سارے سرخ نہیں ہوتے اور جو ٹماٹر سرخ ہو جاتا ہے وہ پھر رہتا نہیں ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ ٹماٹر سرخ ہی ہوتا ہے اور سرخی سارا کچھ چلتا ہے دیسی ٹماٹر جو تھا وہ ناپید ہو گیا اصل میں اس کے بیج کے بیج اندر یہ ایک ٹماٹر نہیں اور بھی بڑی چیزیں ہیں جن کے اندر انہوں نے جینیاتی تبدیلیاں کی ہیں یہ سنتے ہیں نا اپنا کیا اس کو ٹیسٹ کہتے ہیں جو جنس کی تحدید کے لیے کیا جاتا ہے نہیں نہیں ہاں ڈی ٹیسٹ یہ ڈی این اے ہے کیا یہ ایک عام طور پہ ہم ہمارے سامنے تو ڈی این اے ٹیسٹ بس یہ چیزوں کا نام اے یہ تو اس کی شکل و صورت ایسی ہوتی ہے جس طرح کھول کر اور اس کے اندر کچھ تبدیلی کی جاتی ہے یا اس کو چیک کیا جاتا اس کو کہتے ہیں سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ڈی ایسٹ ہوتا اچھا اس کو تبدیل کیا گیا اب اس کے اندر انہوں نے کچھ جانوروں کے چربی کے سرخ مواد لیے اور ٹماٹر کے بیج کے اندر داخل کیے خون کے گوشت کے چربی کے جانوروں کی نہیں سرخ ذرات لے کر وہ اس کے اندر انہوں نے داخل کیے جس کے نتیجے میں اب یہ ٹماٹر سرخ پیدا ہو رہا ہے भी اور یہ چین کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے اب یورپ اور امریکہ کی کچھ ریاستیں وہ اس کے اوپر شدید احتجاج کر رہی ہیں کہ یہ جنیاتی طور پر جو غذاؤں میں تبدیلی کی جا رہی ہے یہ غیر فطری ہے اور اس کے نقصانات بھی ہیں بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیول پر بہت کام ہو رہا ہے اور اسی طرح یہ مثلا اسٹرابری ہے یہ سخت سردی کے موسم کو برداشت نہیں کر سکتی اس کے اندر سردی کی برداشت پیدا کرنے کے لیے سخت سرد علاقوں کی چیزوں کا جو وہ ہے ڈی وہ اس کے اندر شامل کیا گیا اس طرح بہت ساری تبدیلیاں اور تغیرات یہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ شیطان نے کہا تھا یہ ایسا کریں گے یعنی طور پر بھی یہ کام منع ہے ہاں ہاں وہ تسلی کرتے ہیں خسی لیتے ہیں شوق سے کیونکہ وہ موٹا تازہ زیادہ ہوتا ہے اور اسمیل بھی سے بھی بچا ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہے لیکن شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی جانور کو خصی کرنے کی وہ تو منع ہاں لیکن اگر ماری خصی ماری خصی جانور ہو تو خصی جانور حرام نہیں ہے اس کی قربانی ہو جائے گی یہ ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو سکے خصی ہاں خصی کرنا اب جس طرح خچر پیدا کرنا آپ نے فرمایا یہ بے علم لوگ کرتے ہیں لیکن خچر پہ سواری آپ نے کی ہے کچر کو پیدا کرنا یہ منع ہے لیکن اگر کسی بے علم نے یہ کام کر دیا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پہاڑوں میں تو خچری کام آتے ہیں نہیں, گدے بھی کام آتے ہیں گھوڑے بھی چلتے ہیں پہاڑوں پر, جی, پر صاحب, ہے, تو تو یہ دونوں الگ الگ, الگ کام ہے جانور کو کھسی کرنا منع ہے لیکن اگر کسی نے کسی لے نیم. نیم. نیم خسی کر دیا جانور کو تو اب کیا وہ حرام ہو جائے گا رہے گا حلال اور اس کی قربانی بھی جائے وہ بھی نہیں نہیں نا فرق ہے بات ان چیزوں کے اندر آپ فرق سمجھے گے تو بات بنے گی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ودرت کے اندر شمولیت ہو جاتی ہے ودرت کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہاں ہاں پسند کیا جاتا ہے لیکن یہ کام کرنا غلط ہے جو پیبند کاری ہے یہ اور مسئلہ ہے یہ رہتا اپنی اصل پر ہی ہے نا یعیدہم و یمنیہم کو وعدے دیتا ہے انکو ارزیں دلاتا ہے ما یعیدہم الشیطان اللہ غرورا اور شیطان انہیں صرف دھوکے کا ہی وعدہ دیتا ہے اولئک مآواہم جہنم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹکانہ جہنم ہے ولا یجدون عنها محیصا اور وہ اس سے بھاگنے کی نکلنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے والذین آمنوا و عملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار ہم ان کو ان قریب ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں دینا وہ اس میں, ہمیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وعد اللہ حقا اللہ کا سچا وعدہ ہے ومن قلعہ اور اللہ سے زیادہ اپنے قول میں بات میں اور کون سچا ہو سکتا ہے لئی سبھی امانی والا امانی کتاب نہ تمہاری آرزو پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزو پر میں وہ, وَلَا وَلَا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پائے گا میں اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس حال میں کہ وہ نیک صالح عمل کرنے والا ممن ہو فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِيرًا اور ان پر گھٹلی کے نقطے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ومن اَحْسَنُ دِينَ مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ اور اس بندے سے زیادہ اچھا دین کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے متی کر احسن کولن اور ومن احسن الدین اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے دین کے اعتبار سمیمن اس شخص کے نسبت اسلم وجہہ و للہ جس نے اللہ تعالی کے لیے اپنے چہرے کو موتی کر دیا وہ هو محسن ان اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے وطبعہ ملت ابراہما حنیفا اور اس نے ابراہیم کے دین کی پیروی کی جو ابراہیم یقسو تھے وقتخذ اللہ ابراہما خلیلا اور اللہ تعالی نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے ورللہ ما فی السماوات و ما فی اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ اللہ بک محیطہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے النِّسَاءً اور وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوا طلب کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ آپ کو ان کے بارے میں فتوا دیتا ہے وَمَا فِي فِي اور اس بارے میں فتوا دیتا ہے جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے اور ان یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ تلا کہ جن کو تم وہ کچھ نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے یعنی حق مہر مقرر کرنے کے باوجود ان کو دیتے نہیں ہو وہ ترغبونا اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت کرتے ہو ان کے بارے میں تمہیں فتوا دیتا ہے بل مستین بلدان اور کمزور بچوں کے بارے میں وہ انتقوم لے لیا تا اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ انصاف پر قائم رہو اما تفعلوا من خیر فان الله كان به علیم اور جو کچھ بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ تعالی اس کو خوب جاننے والا ہے۔ وای نمراتن خافت من بعلها نشوزا او اعراضا اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے زیادتی یا اعراض کے بارے میں ڈرے بے رخی سے ڈرے فلا جناح تو ان دونوں پر کوئی بنا نہیں ہے ہے کہ آپس میں کسی طرح کر لیں و اور بہتر ہے، و اور تمام طبیعتوں میں طبی حاضر رکھی گئی ہے ان تو اگر تم نیکی کرو اور اس فان الله كان بما تعملون خبيرا تو بیشک اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم اور تم اگر حرس بھی رکھو پھر بھی تم عورتوں کے درمیان برابری انصاف نہ کر سکو گے۔ فلا تميلوا كل الميل تو مکمل طور پر کسی ایک کی طرف نہ جھک جاؤ فتح روح کلم اللہ کل کے دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو وہ اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو فإن اللہ غفور اور رحیمہ تو یقین اللہ تعالی بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا یعنی اگر ایک آدمی نے دو یا زائد شادیاں کی ہیں تو یقیناً ایک کسی ایک کی طرف اس کا دلی میلان قلبی میلان زیادہ ہوگا لیکن جتنا وہ کر سکتا ہے کم از کم اتنا وہ کرے کہ ان کو ان کا حق پورا پورا دے تقسیم ان کے ساتھ برابر برابر رکھے تو یہ کام ضروری ہے ا تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ایسا کام نہ کرے کہ کسی ایک عورت کی طرف ہی زیادہ مائل ہو جائے اور دوسری کو بالکل لٹکا کے چھوڑ دے یہ کام نہ کرے اگر کوئی ایسا کرے گا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ آئے گا اس کی ایک جانب جو ہے شپ ہو وہ ایک طرف کو اس طرح جھکا ہوا ہوگا پیدا ہوگا اور پھر بے انصافی کا جو جرم ہے اس کی سزا اللہ کے یہاں ہے تفرقاً <سعطه> اور اگر وہ جدا جدا ہو جائے علیحدہ علیحدہ تو يغن اللہ من تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا وقال اللہ واسکیمہ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا کمال حکمت والا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو میں ہے اور جو زمین میں ہے اور یقیناً ہم نے جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی انہیں بھی اور تمہیں بھی وسیعت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو وہ ان تکفرو اور اگر تم کفر کرو گے فن اللہ ثماوات یا تو اللہ ہے جو کچھ میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے سماواتی وافل ارد اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کفا و وکیلا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز وکیل شاہیم ائنس اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے ایلو گو وطبی آخری اور دوسروں کو لے آئے اللہ اللہ علی کا قدیرہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی اس پر بھرپور قدرت رکھنے والا ہے من کان ثواب دنیا فائد اللہ ثواب دنیا وال جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے وہ اللہ سمی ام بصیرا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے ختم کر دیتے ہیں یا الذین قوامین بالقسط یادینک بالکشا اے اہل ایمان انصاف پر پوری طرح سے قائم رہنے والے اللہ کے لیے گواہ بن کے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ولو على انفسكم خا تمہاری جانوں پر ہی کیوں نہ ہو یعنی کہ تمہاری اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو ابل والیدین والقرابین یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو این یکن غنی یا فقیر فالله اولا بهما اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو دونوں پر اللہ تعالی زیادہ حق رکھنے والا ہے فلا تتبعوا الهوا تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو انت عدلوا کہ عدل کرو یعنی عدل کرنے میں تم خواہشات کی پیروی نہ کرو وا ان تلبو او اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو تہی کہو کرو ف ان الله كان بما تعملون خبيرا تو جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے یا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل اے ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہے ایمان لاؤ ملیکتی اور جو اللہ پر اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرتا ہے فقر والی تو وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا ہے یا دور کی گمراہی میں چلا گیا ہے ان اللہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں راستے کی ہدایت دینے والا ہے بشیرفقین علیما منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ دقدین جو مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں یہ <الْعِزَّة> ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں فنعت اللہ جمی یقینا عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے اور یقیناً ہم نے تم پر کتاب میں یہ بات بنادل کی ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں سنو کہ اس میں کفر کیا جا رہا ہے یا اس کا وضاف اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں لگ جائیں ان نہ تم تو تم اس وقت یقیناً انہی جیسے ہوگئے اگر ان کے ساتھ بیٹھے رہے ان اللہ جامعین جہنما جمی آ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو برائی والا کام ہو رہا ہو وہاں پر بیٹھا بھی نہ جائے ان کی بات سنی بھی نہ جائے تو یہ محرم کے مہینے میں وہ کئی لوگ بڑے شوق سے وہ نوحے سنتے ہیں اور پھر یہ ان کا ماتم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں شیعوں کا تو یہ ایسا کام ہے کہ یہ بھی جائز نہیں نجائز کام کو دیکھنا وہاں کی رونق بڑھانا ان کی ریٹنگ کے اندر اضافہ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے کوئی حصہ مل جائے کیا ہم تم پر غالب نہ تھے اور تمہیں مؤمنوں سے بچاتے نہ تھے فَاللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو اللہ تعالیٰ ہی تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا وَلَيْنِ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مؤمنوں پر ہرگز کوئی جواز کوئی راستہ نہیں رکھا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَ یقینا منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں وہ وخا حالانکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے وہ ادا قام ولاقام کسالہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یوراس یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں ولاد کریلا اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا ہی مدب بین ذالک وہ اس کے درمیان متردد ہیں لا الہ ولا الہ اولا نہ اس طرف ہے نہ اس طرف اللہ تعالیٰ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے مومنو کو چھوڑ کے کافروں سے دوستیاں نہ لگاؤ اتریہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے اوپر ایک باضح دلیل باضح حجت بنا لو ان حصے میں ہوں گے ولند تاجیدہ لاہم نصیرہ اور آپ ہرگز ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ پائیں گے اللہ دینا تابو مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا فؤلاء مع المؤمنین تو یہ لوگ مؤمنوں کے ساتھ ہوں گے واسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرًا عظیما اور ان قریب اللہ تعالی مؤمنوں کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ وقار اللہ شاکرن علیمہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی قطردان اور سب کچھ جاننے والا ہے جانور جن کی قربانی کرنا ناجائز ہے ان کے نام لے لے کر شریعت نے بتایا کہ اس اس جانور کی قربانی جائز نہیں اس میں خصی جانور کا نام نہیں لیا تو جس جانور کی قربانی کو شریعت نے منع نہیں کیا ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے اور اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے تو انہیں کہو کہ اس کی کوئی دلیل نہیں آئے <مجید> قرآن مجید کی کوئی عید پیش کریں یا کوئی حدیث ہو پیش کریں جس میں یہ ہو کہ خصی جانور کی قربانی نہیں کیا حدیث ہے ایک منٹ وہ آپ لے آئیے گا جس میں ہو کہ خصی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے وہ حدیث لے کے آئے ہاں یہ حدیث ہیں اس میں وضاحت ہے کہ کان کٹے کی سینگ ٹوٹے کی بہت زیادہ کمزور کی لاغر کی بیمار کی قربانی نہیں بالکل ریل مانگیں گے تو بات بنیں گی